برہ لہو ربی ان خیر علم تکن آیا تعلیکم الم تکن کیا نہیں تھی آیا تی میری آتے تو تلا عل تم پر پڑ جاتی پھکن تم بھی ہاتھ بون بس تم تھے ان کو جھٹلاتے ان کا انکار کرتے قالو کہا انہوں نے یہ کہیں گے وہ ربہ نا عرب ہمارے غالبۃ علی نا شکوۃ ہم پر غالب آگی ہماری بدبختی فکن نا قوم انبالین اور ہم تھے ہی گمراہ قوم ربہ نا اخرجنا منہا عرب ہمارے ہمیں نکال اس سے یعنی اس جہنم سے فَإِن عُدْنَا عدنہ پس اگر ہم لوٹتے ہیں برائی گناہ کی طرف کفر کی طرف فن ناوالمون پس بے شک ہم پھر ظالم ہوں گے قالق سا اوفی ہا ولاۃ کل <تصفيق> فرمائے کر تعالیٰ اقسا اوفی ہا اقسا کے معنی زلیل و خوار رہو زریل و خوار ہو کے رہو اور اقسا کا لفظ جو ہے عام طور پر کسی کو دھتکارنے کے لیے کسی کو ذلت خواری کے ساتھ اس کو نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور کتے کو دتکارنے کے لیے بھی خس اکلف استعمال کرتے ہیں تو اخساؤ خوار ہو کے رہو فی اس میں ملا تکلمون اور نہ کو مجھ سے بات کرو اسرحت کلونی ان کے آگے یا, یا المخاطبہ کہ جس میں کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے تو مجھ سے مخاطب رہو مجھ سے کرام نہ کرو انہ فریقن عبادی کیونکہ ایک میرا ایسا بندوں کا گروہ تھا جماعت تھی ایسے میرے بندوں کی یقونہ جو کہتے تھے رب نا آمنا فغ لنا اور ہمنہ کہ رب ہمارے ہم ایمان لے آئے فغ فلنا پس ہماری بخشش کر دے اور ہمنہ اور ہم پر رحم فرما و انتخیر الرحمین اور تو ہی ہے سب سے بہتر رحم کرنے والا فتخ تم بس تم نے بنا لیا ان لوگوں کو اپنا ٹھٹا مذاق یعنی ان کو ٹھٹا مذاق ان سے کرتے تھے حتیٰ انسوکم ذکری لفظی مانا یہاں تک کہ انہوں نے تم کو بھلا دیا میرا ذکر یعنی ان کے ٹھٹے مذاق میں تم ایسے پڑھے کہ اس اس میں ایسا مگن ہو گئے کہ کہ تم کو میری یاد بھول گئی وکن تم من تر اور تم تھے ان کے مذاق اڑاتے ان پر ہنسی ان پر ہنستے انی جزئی تمریوں میں بیما سب بے شک میں کو بدلا دیا ہے جزا دی ہے آج آج کے دن بیما سبرو اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا انم الفاظ کہ بے شک صرف وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے اور فائز ہونے والے ہیں کالا کہ گارا تارا کم لبست تم فی الدِ آدہ دہ سے نیند کم لبست تم کتنی دیر تم ٹھہرے ہو فی الرد زمین میں عدد سنین سالوں کی تعداد یعنی سالوں کی کتنی تعداد زمین میں ٹھہرے ہو کتنے سال تک قالو لبس نایومن اوبا دیم کہیں گے کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یا دن کا کچھ حصہ پس العدین پس پوچھو سوال کرو ان سے عاد دین جو گرنے والے شمار کرنے والے ہیں قالا کہے گا اللہ تعالی اللبس تم اللہ قلی نہیں تم ٹھہرے مگر بہت تھوڑا لوگ ونّم کو جانتے ہوتے افا تم کیا تم نے سمجھا ہے گمان کیا ہے ان نا خلق کہ بے شک ہم نے تم کو ابس پیدا کیا یعنی بلا مقصد بغیر کسی مقصد کے تم کو پیدا کر دیا کھیل تماشے کے لیے اور ان کو میری اور بے شک یہ کہ تم کو ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے فتح الملک الحق پس اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس بات سے کہ کسی کو بیکار عبد بے مقصد پیدا کرے جو المرک الحق سچا بادشاہ ہے لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے رب العرش الکریم جو رب ہے بڑے ایک عزت والے یا بڑے مقام و والے عرش کا معیت عما اللہ الٰٰن آخر اور جو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے عراق کو پکارتا ہے لا برہان لہو بھی جس کی لا برہان نہ نہیں کوئی دلیل لہو اس کو بھی اس کی یعنی اس کے علاق ہونے کی اس کے معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ان میں حساب عند رب بھی اس کا حساب اس کے رب رب کے پاس ہے ان نح و کافرون بے شک نہیں فلا پاتے کافر لوگ بقربر ورحم اور کہو کہ عرب میرے بخشش کر دے اور احما و انتخیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے آتمر ایک 105 سے 118 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے یہ سورت کی آخری آیات ہیں فرماتی علم تکن آیاتی تعلیکم فکن تم بہتون کیا تم پر میری آیتیں نہیں پڑھ جاتی تھیں بس تم ان کو جھٹلاتے تھے جب پچھلی آیات میں اللہ نے ذکر کیا کافروں کی آہو پکار کا چیخو پکار کا اور ان کا جہنم سے نکلنے کے مطالبے کا ان چیزوں کا اور ان کے عذاب کا اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا ڈانڈ پلاتے ہوئے کیا تم پر میری آیتیں پڑھ کر تم کو نہ سنائی جاتی تھیں لیکن تم تھے کہ ان کو جھٹلانے پر تولے تھے ان کو جھٹلانے کا معنی کہ کوئی قیامت نہیں کوئی عذاب نہیں کوئی حساب و کتاب نہیں تو تمہارا یہ کام تھا اس لیے یعنی کہ یہ عذاب جو تم کو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم نے اس دن کو اس عذاب کو اس چیز کو ویسے ہی جھٹلا رکھا تھا مانتے ہی نہیں تھے تو آگے سے جھلن کیا کہیں گے کال عرب بنا غلب علی کہیں گے کہ رب ہمارے ہم پر ہماری بدبختی غالب آ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ یعنی ہم بدبخت تھے ہم بدقسمت تھے کہ جس وجہ سے ہمیں ہدایت نہ مل سکی ہدایت نہ پا سکے یہاں پر دیکھیے یہ آدمی اور اسی طرح دوسری عید بھی دوسری عید میں اللہ تعلاتا ہے فطرف نہ بے جنوبینہ فہر علا قروج منصبیل یہاں پر اپنے گناہوں کا اعتراف تو خیر کہنے کا مقصد کہ کافر جو ہیں وہ اپنی بدبختی اپنے جہن میں جانا اور ایمان نہ لانا کفر پر مصر رہنا یہ جرم جو ہے اپنے سر پر نہیں رہیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے بلکہ اللہ کی تقدیر کو حجت بنائیں گے کہ غلب تعلیٰ کہ ہم پر ہماری بخت, بدبختی غالب آ کہ جو تو نے ہمارے بارے میں مقدر کر رکھا تھا کہ ہم بدبخت رہیں گے ایمان نہ لائیں گے کفر اختیار کریں گے تو تیری تقدیر کے مطابق ہم ایمان نہ لائے تیری تقدیر کی وجہ سے ہم بدبخت رہے اور یہ صرف ان کا نہیں بلکہ ان کے استاد کی بھی ہی عجت ہے شیطان نے بھی کیا کہا تھا ہاں بی ربی رب بیمار وہی کہ جس طرح تو نے مجھے اغوا کیا ہے گمراہ کیا ہے بہکایا ہے یعنی بد یہ نہیں کہتا کہ میں جو گمراہ ہوا میں جو بھٹکا میں جو بہکا بلکہ بٹ... یہ اپنے گمراہ ہونے کا الزام اللہ پر لگائے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا اس نے لگایا <coughs> تو ایسے کافر بھی اس کے شاگرد بھی اسی انداز سے کہ اپنے گناہ کو اپنے سر پر لینے کے بجائے یعنی اپنے جرم کا یعنی کہنے کہنے کے بجائے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے بلکہ اس کو اللہ کے اوپر کہ تو نے ہمارے لیے مقدر کیا تھا بدبخت رہنا کافر رہنا تو ہم کافر رہے تو یہاں پر کیا کہیں گے قالو کہیں گے ربانہ غلب طلینہ شکوا اے رب ہمارے ہم پر غالب آ ہماری بدبختی یعنی جو تو نے ہمیں ہمارے لیے بدبختی مقدر کی تھی تو وہی تقدیر ہم پر غالب آ گئی قوم قومندالین اور ہم تھے ہی قوم گمراہ یعنی ہمارے ہدایت ہی نہیں گئی تھی یہاں پر بوئی بات کہ نہیں کہ اپنے بارے میں کہ ہم گمراہ ہوئے کہ بلکہ ہم تھے ہی گمراہ ہمارے لیے ہدایت لکھ نہیں گئی تھی ہمارے لی ہماری ہمارے گمراہی گئی تھی اس لیے ہم گمراہ رہے تو یہ ہے یعنی ان بدبختوں کا انداز اللہ کے ساتھ مومن ہے کہ پہلی بات تو اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے وہ نافرمانی ہو جاتی ہے تو اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ خود ظالم تھا خود اس کا جرم تھا یونس یونسلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت کا انی کن من الظالمین وہاں اور کہا انہوں نے کہ تو نے میرا ظالم ہونا لکھا تھا تو میں نے ظلم کر دیا انی کن من الظالمین بے شک میں ہی ظالم تھا اپنے ظلم کا اعتراف اور اپنے ظلم کا گناہ کا اعتراف ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جو انسان کی بخشش اس کی معافی کا سبب ہے صرف اللہ کے ہاں نہیں بلکہ اللہ حتیٰ کہ بندوں کے ہاں بھی بندوں کے ہاں بھی اگر فرض کرو کوئی آپ سے زیادتی کرتا ہے آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا اس کرتا ہے اور اس کے بعد آ کے اعتراف کرتا ہے کہ واقعی مجھ سے زیادتی ہوگی اور واقعی میری غلطی تھی تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو آمادہ کرے گی اس آدمی کو معاف کرنے پر اس کو درگزر کرنے پر لیکن اگر وہ کہے بھی میں جو کیا ہے صحیح کیا ہے میری کوئی غلطی نہیں چاہے وہ ویسے معافی بھی مانگتا رہے کہ مجھے معاف کر دو میری غلطی کوئی نہیں تو آپ کہو کہ پھر معافی کس بات کی مانگ رہے ہو تم اس لیے جرم کا اعتراف گناہ کا اعتراف یہ سب سے بڑی وہ چیز ہے کہ جو کسی کو یعنی کہ یعنی معافی کا رستہ ہے اس لیے توبہ کی جو شروط ہے اس میں ایک شرط کیا ہے اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی کی ہوئے گناہ کا اعتراف کرے اس کو گناہ سمجھے اقرار کرے اس بات کا کہ واقعی اس نے گناہ کیا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کے اس کی معافی ہوتی ہے. تو یہاں پر بجائے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے یہ ساری چیزیں اللہ پر دھریں گے کہ تو نے ہمارا بدبخت ہونا لکھا تھا ہمارا گمراہ ہونا لکھا تھا اس لیے ہماری بد پر غالب آ گئی اور ہم تھے ہی گمراہ ہماری قسمت میں لکھی گمراہ ہی گئی تھی تو اس لیے ہم گمراہ رہے تو یہ ہے یعنی کہ ایسے بدبختوں کا اللہ کے ساتھ ادب تو کہیں گے کال کہیں گے عرب ہمارے غلبت علیہ شقوتنا ہم پر غالب آگی ہماری بدبختی اور کنہ قومن اور ہم تھے ہی گمراہ قوم یعنی ہم یعنی ہماری گمراہی لکھی گئی تھی اس لیے ہم گمراہ رہے ربانہ اخرجنا منہا فعن ادن فعن والمون اے رب ہمارے ہمیں نکال یہاں سے اس جہنم سے اِس سے نکال فن عدنا ف انون <ظالمون> پس اگر ہم لوٹتے ہیں اپنے کفر ایمانی کی طرف ان گناہوں کی طرف تو پھر ہم ظالم ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیے کیا انداز ہے یعنی نکلنے کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی گناہ کرتے ہیں تو پھر ہم ظالم ہیں یعنی ابھی ظالم نہیں ہیں یعنی یہ انداز سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں کیا لیکن اگر لوٹ کر پھر گناہ کریں گے پھر کفر کریں گے تو پھر واقعی عالم ہوں گے ابھی تو جو تو نے ہمارے مقدر کیا تھا اسی تقدیر کے مطابق ہم آئے ہیں تو یہ ہے آدمی جب ہدایت کے رستے سے ہٹتا ہے تو کس انداز سے ادب بھی کھو دیتا ہے کہ اس کو کسی سے معذد کرنے کا معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ اس کی معافی ہو جائے تو یہاں پر بھی ان کا انداز کہ ہمیں نکال یہاں سے یعنی کہ اس جہنم سے نکال دے تو اگر ہم دوبارہ لوٹتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف کفر ایمانی کی طرف تو پھر ہم ظالم ہوں گے <تصفح> تو یعنی کہنے کا والا بھی اب بھی تم کافر ظالم ہو یعنی کہ گناہوں کی طرف لوٹو گے تو پھر تم ظالم ہو گئے لیکن یعنی کہ دیکھیے ان کا یہ انداز ان کے اللہ کے ساتھ بےدبی کا اللہ تعالیٰ کیا فمائیں کہ کالخ سا اوفی ولا اللہ تعالیٰ ما اقسا انفیہ جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ اقسا اکالفت جو ہے اس کا معنی کسی کو دھتکارنا اس کو ذریل و خوار کر کے اس کی بات کو رد کرنا تو کسی کو دھتکارنے کے لیے کسی کو رد کرنے کے لیے کسی کو ذریل و خوار کرنے کے لیے اس کو اخصا کا لفظ کہتے ہیں کہ تیری بات جو تو نے کی ہے تیرا جو مطالبہ ہے مردود ہے اور تو ذریل و خوار ہے اور اس اس کے اس انداز سے دھتکارا جاتا ہے تو جیسا بتایا ہے کہ بعض اوقات کتے وغیرہ کو اس طرح کی چیز کو دتکارنے کے لیے اس کو بگانے کے لیے یکقاء کا رفت استعمال کرتے ہیں کسی ذہیل و خوار شخص کو اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اقسا کا رفت کہتے ہیں عربی میں اور آج بھی عام عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے یکقا تو یکسا اس کی جمع خالق ساؤفیہ تو فمائے گرا تعالیٰ کہ تم ذریعل و خوار ہو کے اس میں رہو تمہاری بات تمہارا مطالبہ مردود ہے تمہاری بات نہ سنی جائے گی اور تمہارے لیے کوئی رحم و کرم کا کوئی راستہ نہیں تو اس لیے ذریل و خوار ہو کے اسی عذاب میں رہو اور یعنی کہ ان کو دتکار ذریل و خوار کرنے کے انداز سے ولا تو اور نہ مجھ سے بات کرو یعنی آئندہ مجھ سے کوئی ایسا سوال بھی نہ کرنا اور یہ ہے کسی کے ساتھ ذلت خواری کا کسی کے و خوار کرنے کا جو انتہائی اس کا یعنی کہ بدترین شکل ہے کہ آپ اس کی بات کو رد کر دیں اس کے مطالبے کو ٹھکرا دیں ذریعہ خوار کرتے ہوئے اس کی بات کو اور ساتھ ہی اس کو آئندہ کے لیے بات کرنے سے بھی روک دیں کہ آئندہ تم نے بات بھی نہیں کرنا یہاں <تصفح> پر علماء نے خصری نے بات روایت ذکر کی ہیں کہ یہ جہنمیوں کی آخری بات ہوگی جو اللہ سے کریں گے یہ جہنمیوں کی آخری بات ہوگی جو اللہ سے کریں گے تو اس میں بعد انہوں نے روایتیں ذکر کی ہیں لیکن حقیقت میں وہ روایت سبھی کے سبھی ضعیف حیثن کے اعتبار سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے تو یہاں پر مراد جو ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو منع تو کرے گا ورا تو کر ہی کہ مجھ سے بات نہ کرو اور یہ منع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کو اور مزید ذلیل کرنا ان کے مزید ذلیل کرنا اور مزید ان کی اس کے مطالبے کو ٹھکرانے کا انداز باقی جہاں تک بات کا انداز ہے بات کی بات کی یعنی کہ حقیقت ہے تو وہ بات آگے ذکر آ رہا ہے اسی صورت میں کہ وہ بات کریں گے مزید ان کی باتیں آگے بھی چلیں گی ولا تو کرمون علامہ کہ اسے کو بات نہ کرو ان نہ ہو کا نہ وجہ کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ وجہ بیان کرتا ہے ان کو اس انداز سے ذلیل و خوار کرنے کا ان کے مطالبے کو رد کرنے کا اور ان کے ان کو اس سے ٹھکرانے کا وجہ کیا ہے ان نہ ہوکا فریق کہ بے شک میرے بندوں کا ایک ایسا گروہ تھا فریق ایک جماعت ایک گروہ اور فریق کا لفظ جو ہے یہ کیا معنی دیتا ہے فریق کا لفظ فرق سے فریق کا لفظ جو ہے فرق سے ہے کہ جس میں فریق کا لفظ فرق سے ہے کہ جس میں یعنی کہ کسی مقابل جو جو ہاں جی ایک یعنی دو گروہ ہیں اور دونوں گروہوں کے مد مقابل ایک گروہ ہے جو دونوں گروہوں کے مد مقابل ایک گروہ ہے جو یعنی کہ یعنی ایک سمت ہے آپ دوسری سمت ہے تو فریق کا لفظ یہ مانا دیتا ہے انہیں حکر فریق من نبادی کہ بے شک میرے بندوں کا ایک ایسا گروہ تھا تو فریق کا لفظ مانا دیتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ عام کافروں سے ظالموں سے ان سے بالکل الگ تھلگ تھے اور حقیقت میں یہی ہے کہ مومن سچا مومن جو ہے کسی بھی وقت کسی بھی زمانے میں وہ کفر سے کفر کے ماحول سے اس قدر علیحدہ ہوتا ہے اس قدر الگ ہوتا ہے کہ وہ اس کا کوئی تعلق ان کے دین کے اعتبار سے ان کے عقیدے کے لحاظ سے ان کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے ان کے کلچر ان کے ہر چیز سے ایسے الگ ہوتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو ان سے آج بھی اگر کوئی دہی معنوں میں اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں تو ان کا بھی حال ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے کہ اس بدکاری کی بے حیائی کہ اس دنیا کے اندر یہ یہاں کے لوگ نہ ہوں یہ لوگ کہیں اور سے آئے ہوں تو اس لیے ف... یعنی کہ فریق کا لفظ یہ معنی دیتا ہے تو اس لیے اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے فریق کا لفظ استعمال کیا کہ جو لفظ ہی مانا دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر سے الگ تھلک کافروں سے الگ تھلک ان کے کلچر ان کے ماحول ان کے عقیدے ان کی جو برے اخلاق ان سبھی چیزوں سے بالکل دور تو میں ان حوقہ فریق میں کہ بے شک میرے بندوں کی ایک ایسی جماعت گرو تھا یہ جو کہتے تھے ربنا ن عرب ہمارے آمن ہم ایمان لائے فغ فر فغ بس ہماری بخشش کر دے ور اور ہم پر رحم فرما انت خیر الراہمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کا ذکر کرتا ہے اس دعا میں کیا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کو رب کے حوالے سے پکارنا کہ جو دعا کی قبولیت کا ایک سب سے بڑا سبب ہے ذریعہ ہے رب بانا اے رب ہمارے اس کو ربویت کے اس یعنی کہ توسط سے اللہ تعالیٰ کے اس سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور تو پہلے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا وسیلہ دیا اللہ کے رب ہونے کا وسیلہ دیا دوسرا وسیلہ کیا ہے آمنا ہم ایمان لائے اپنے ایمان کا وسیلہ جو انسان کا سب سے بڑھ کر نیکی کا عمل ہے نماز روزہ کو شکنی کی نیکیاں باتیں ہیں لیکن اگر چوٹی کی کو نیکی ہے تو توحید کی نیکی ہے ایمان کی نیکی ہے اس لیے یہ صرف یہیں پر نہیں بلکہ اکثر دوا میں ہم یہ اس چیز کا وسیلہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو اپنے ایمان کا وسیلہ اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا وسیلہ رب ہونے کا اس کے بعد اپنے عمل کا وسیلہ اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں فغ فر لنا ور ہم پر ہماری بخشش کر دے اور ہم پر رحم فرما غفر غفر یعنی فغ غفران جو ہے یا غفر جو ہے یہ کس سے ہے ہاں اس کے ہم کو بتایا تھا کہ میغفر میفر کیا ہوتا ہے وہ خود ہوتا ہے ہیلمٹ کی شکل میں جو لوہے کا جو عام طور پر جنگ کی حالت میں جنگ لڑنے والا جو ہے سر پہ پہنتا ہے سابقہ زمانہ میں بھی تھا اور کا زمانوں میں بڑی بڑا ہوتا تھا جو پورے چہرے کو ہی ڈھانپے ہوتا تھا سر کو بھی اور پورا چہرہ بھی اس میں ڈھک جاتا تھا یا چہرے کے آگے تک آتا تھا جب کہ موجودہ ہیلمٹ صرف ایک ٹوپی نما ہوتے ہیں زیادہ تر تو لیکن تو یہ خود کی شکل یعنی کہ خود جس کو کہتے تھے تو اصل یہ ہے مغفر اسی سے غفران کا لفظ یا مغفرت کا لفظ لیا گیا کہ جس میں گناہ کو چھپانا بھی اور اس کو معاف بھی کرنا جس طرح کہ مغفر کا کام ہے اس خود کا کام ہے ہیلمٹ کا کام ہے کہ آپ کے سر کو چھپاتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے تو یہاں پر بھی مغفرت کا لفظ دونوں ہی چیزیں ہیں کہ گناہ کو چھپانا بھی گناہ کو ڈھکے رکھنا بھی لوگوں کے سامنے بھی نہ آنے دینا اور ساتھ اس سے درگزر کرنا اور بندے کو اس کے وبال سے بچانا مگر ہم نہ اور ہم پر رحم فرما وہ انتخیر الرحمین اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے یا سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے اس میں بھی خیر الراحمین کا لفظ جمع ہے جو ہے اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کو رحم کرنے والے ہیں ہاں کوئی شک نہیں کہ وہ بندوں کے جو رحم ہیں لیکن بندوں کا رحم اور اللہ کا رحم اس میں بہت بڑا فرق کہ بندوں کا رحم وہ رحم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی سو رحمت رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کا کوئی حصہ ہے معمولی حصہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کا رحم وہ ان ننانوے رحمتوں کا رحم ہے جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے فتح ختم تو جو یہ دعائیں کرتے تھے اللہ سے ایمان لاتے تھے اللہ کے سامنے جھکتے تھے اپنے گناہوں کے بخشش بھی مانگتے ہیں دیکھیے ان کا انداز کیا ہے کہ ایمان بھی لائے ہیں اللہ کے سامنے جھکے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے بخشش مفرد بھی مانگ رہے ہیں اللہ کی رحمت بھی طلب کر رہے ہیں جس میں اس بات کا یعنی کہ بیان ہو رہا ہے کہ کس قدر ان نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے یعنی ان کو اپنی نیکی پر کو فخر گمن نہیں ہے بلکہ اس نیکی کے ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کے عذاب کا پھر بھی ڈر ہے جس طرح کہ ہم بھی صورت میں پڑھ چکے ہیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ فتخ تم و تو تم نے ان لوگوں کو جو ہے ٹھا مزاق برا لیا جس طرح کہ دوسری بھی ایک ای آیات میں صورت متفقین کے آخری آیاتوں میں جیسا ہے وہیدمر بہمر بہم یغغ مذون وعید انقلب ولاحلقلب و فقیین کہ کافر جب مومروں کے پاس سے گزرتے تو طانے دیتے ہوئے مزاق اڑاتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے اس طرح سے اور گھر میں جب گھروں کو لوٹتے تو ان پر جو باتیں کسی تھی باتیں بنائی تھی ان کے بارے میں ابھی تک ان کے دل میں جو ہے ان باتوں کی مزہ ابھی لیتے ہوئے ان باتوں کا مزہ لیتے ہوئے گھر پہنچتے ہیں تو اس انداز سے ان کافروں کا انداز ہر زمانے میں جو رہا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کا چھٹا مزاق اڑانے کا ان کو حقیر جاننے کا ان کو ذلیل کرنے کا تو اللہ مات تم نے میرے بندوں کو جو ہے ٹھٹھا مذاق بنا لیا یعنی کہ ان کے ان سے چھٹا مذاق کرتے تھے بلکہ ان کو ٹھٹا مذاق بنا لیا کہ تمہارا کام یہ تھا ان کا مذاق اڑانا ان کو ذلیل کرنا ان کو حقیق جاننا حتیٰ انسو ذکری یہ ٹھٹھا مذاق بنانے کی کیفیت کیا ہے کس حد تک تم نے بنایا یعنی حتیٰ کہ تم اس میں اتنا مگن ہو گئے اس میں اتنا پڑ گئے یہی تمہاری لت بن گئی تمہاری عادت بن گئی اسی چیز کی تم کو لت پڑ گئی حتیٰ کہ تم کو انہوں نے میرا ذکر بھلا دیا آیت کا رفظی مانا حتیٰ یہاں تک کہ ان سو کم نے میرے بندوں نے تم کو ذکری میرا ذکر بلا دیا یعنی ان کے چھٹے مزاق کرنے میں تم ایسے پڑے ایسی تم کو لط پڑی ایسا تم کو مزہ آیا کہ تم کو میری یاد رہی نہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے ہمارا کوئی خالق و مالک بھی ہے بننے کے بعد جس کے سامنے ہم نے جانا ہے حساب دینا ہے تو یہ ساری چیزیں تم کو اس چیز میں پڑھ کر ٹھٹے مزاق میں پڑھ کر وہ ساری چیزیں ایسی کہ اپنا حساب کتاب میرے سامنے آنا اس طرح یہ چیزیں ایسی بھولی کہ تم اسی میں پڑھ رہ گئے تو میں حتٰ انسو کم دکھ اور یہاں پر بھی اس بات کا مومنوں کے تو منسوخ کرنے کا معنی اگر کام کافروں کا ہے اللہ کے نیک بندوں نے ان, ان کو نہیں بلایا اللہ کی یاد لیکن کافر جو ہے اس چیز میں ایسا پڑھے کہ وہ پڑھ کر خود ہی اس میں ایسا مگن ہو گئے کہ ان کو اللہ کی یاد ویسے ہی نہ رہی مکن تم بن اور تم تھے ان سے ہنسی مزاق کرتے ان کے ان سے ہنسی اڑاتے ان کی اِنّی جزئی تو ہملیما صبارو ہاں اللہ تعالیٰ پہلے اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ ان کے جزا کیا ہے ان کا بدلہ کیا ہے کیونکہ کافروں کا تو بدلہ بیان کر دیا کیونکہ کافروں کے یہ سارے مطالبے رد ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو وہ بےمانیاں کر کے آئے ہیں جو ان کو جہنم میں پڑے ہیں اور آداب ان کو مل رہے ہیں تو تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بدلہ بیان کرتا ہے کہ میرے نیک ان نیک بندوں کو میں نے کیا دیا انی جزئی تحم بے شک ان کو آج میں نے بدلہ دیا ہے جزا دی ہے آج کے دن بیمار سوبارو ان کے صبر کی وجہ سے جو اس بات کی تمبی ہے جہاں پر کہ جب تک کافروں کی ان اذیتوں پر اور کافروں کی طرف سے ملنے والے اس طرح کے جو نقصانات ہیں عیتیں ہیں اور اس طرح کے ان کی طرف سے ٹھٹے ملاق ہیں جب تک ان پر صبر نہیں ہے اس وقت تک اللہ کا یہ وعدہ بھی نہیں ہے اور جنت کے حوالے سے بھی اللہ نے اکثر و بیشتر جہاں ذکر کیا ہے تو اس کا اصل جو اس کی وجہ بیان کی ہے صبر بیان کی ہے تو یہاں پر بھی اینی جزئی تمولی بنا صبر ان کو آج میں نے بدلہ دیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے کہ جو تمہاری تکلیفوں پر تمہاری عزیتوں پر تمہاری اس طرح کے اٹھے مزاج پر وہ صبر کرتے رہے انہم هم الفائزون کیا بدلا دیا ہے کہ بے شک وہی لوگ ہیں جو فائز ہیں کامیاب ہیں کیا کامیابی ہے جس کا اللہ تعالی دوسری ایت میں ذکر کرتا ہے فمن زُحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز سورۃ الاعراف کہ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ ہے فقد فاز جو یقینا کامیاب ہے تو یہاں پر بھی انہم هم الفائزون کہ یہ بے شک یہی لوگ کامیاب ہیں یہاں پر بھی ہم کی ضمیر دوسری ضمیر جو ہے ہم کے بعد ان کے بعد اس کو ضمیر فصل جو کہتے ہیں کس لیے آتی ہے خاص کرنے کے لیے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے فوج و کامیابی صرف انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے ان کافروں کی ادیتوں پر ان چیزوں پر صبر کیا ہے اور ایمان پر استقامت سے چلتے رہے تو علامات کہ آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کی وجہ سے کہ بے شک یہی لوگ کامیاب کامیابی پانے والے ہیں قالقم لبست ادادین <سِنِين> اور یہاں پر صابق قائد سے ایک بہت بڑا جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ فائز قرار دے رہا ہے اور ان کی فائز ہونے کی اسباب کیا ہیں کہ وہ صبر ہے استقامت ہے ایمان پر اور کفر کے مقابلے میں کافر کے عزیتوں پر ان کی باتوں پر ان کے جو پھپتیاں کستے ہیں ان کے جو تان و تشنی ہے ان پر صبر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور فائز ہونے کے ان مقامات کو پانے کا سب سے بڑا رسہ ہے کال کم لبست تم فی الض عدادین اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جہنمش سے مخاطب ہوگا کہ کم لبست تم کتنی دیر تم ٹھہرے ہو فی الارض زمین میں عدد سین سالوں کی تعداد میں سے یعنی کہ سالوں کی کتنی تعداد تم زمین میں ٹھہرے ہو اس سوال کا مقصد کیا ہے <coughs> اس سوال کا مقصد دار کرتے بعد علماء نے نکتہ بیان کیا ہے کہ جہنمی چونکہ دنیا ہی کو ہر چیز سمجھتے تھے کہ دنیا ہی دنیا ہے ہر چیز یہی ہے اسی کے مدے اڑا لو اسی کو جمع کر لو اور جو کچھ کرنا ہے اسی کے لیے کر لو اور اسی کے لیے سبھی کی دوڑ لگی ہے آج بھی تو کافر بے ایمان منافق بے دین مادہ پرست اس کے سامنے یہ دنیا ہی دنیا ہے نہ آخرت کا اس کے ہاں تصور ہے اگر قیامت پر ایمان بھی ہے تو ایمان بھی صرف وہ ایک کہنے کی حد تک نہ اس کا کوئی دل سے تعلق ہے نہ کوئی عقیدے سے تعلق ہے نہ کوئی اس کے عمل سے تعلق ہے تو جب ان کافروں بے ایمانوں منافقوں بے دینوں کے ہاں دنیا ہی دنیا تھی تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ جس دنیا پر تم دل لگا کے بیٹھے تھے جس دنیا میں تم بڑے جمعے ہوئے تھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کتنے سال تھے کتنے سال ٹھہر کے آئے دنیا میں کتنا رہے ہو یہ بھی ان کو حسرت دلانے کے لیے ان کو افسوس دلانے کے لیے کہ جس دنیا کی خاطر ہم نے سارا کچھ کر دیا ساری دوڑیں لگا دی وہ دنیا کیا تھی اس کی کیا حقیقت تھی مات اللہ تعالیٰ کال پوچھے گا اللہ تعالیٰ کم لب تم فی الآسن کتنے تم ٹھہرے ہو زمین میں سالوں کی تعداد سالوں کے عدت میں سے اب جہنم میں جانے کے بعد جب دنیا کی ساری لذتیں ان کو بھول چکی ہوں گی تو ان کو دنیا کی ساری لمبی عمریں بھی بھول چکی ہوں گی نور اسلام کے زمانوں میں جہاں جب ہزاروں سال کی لوگ عمریں پاتے تھے تو وہ ان کو بھی ہزاروں سال کی عمر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نظر آئے گی یہاں پر پہلی بات تو حقیقت تو یہ ہے کہ انسان اپنے ماضی کو جب دیکھتا ہے تو اپنا ماضی اس کو ایک خواب نظر آتا ہے مادی کے گزرے ہوئے دسیوں سال ایسے ہوتے ہیں جیسے چند لمحات تھے اور گزر گئے چاہے وہ دنیا کے اندر بھی کیوں نہ ہو تو یہاں پر پہلی چیز تو یہ دوسری کہ خصوصاً کافروں کے حوالے سے کہ جب وہ دنیا کے مدے اڑانے کے بعد جہنم کے انعدابوں میں پڑے ہوں گے تو ان کے لیے خصوصی طور پر دنیا ساری کی ساری جو ہے اس انداز سے ان کو لگے گی جیسے وہ چند دن کی بات تھی بلکہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھا جس میں مزید ان کو حسرت اور افسوس کہ ہم ایک دن کی خاطر دن کے کچھ حصے کی خاطر اسہ ہمیشہ ہمیشہ کے آخت کو برباد کر کے آ گئے اور اسی لیے اللہ کے نمبر صلاح صاحب لوگوں کو تنبیہ کرتے کرتے ہوئے کیا فرمایا جس طرح کہ مسلم کے حدیث میں ہے آپ میں کہ اگر تم کو دیکھنا ہو دنیا کی حقیقت کیا ہے تو کیا کرے فری جاحد احد حکم عحد فلیم کہ تم میں سے اپنے کوئی انگلی کو پانی میں ڈالے اور یم عام طور پر زیادہ پانی کو کہتے ہیں گہرے پانی کو کہتے ہیں تو پانی میں ڈالیں اور پھر دیکھیں انگلی کو نکال کر کے اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے انگلی کے ساتھ پانی آنے والا دنیا ہے اور جو باقی گہرا پانی باقی رہ گیا ہے وہ وہ آخرت ہے تو اسی لیے یہ یہاں پر بھی ان کو افسوس حسر دلانے کے لیے قابل نبصن یوم اور برادی یوم کہیں گے کافر کہ ہم ٹھہر رہے ہیں ایک دن دن کا کچھ حصہ فس علی رع ہم تو بھول چکے آذاب میں پڑھ کر ہمیں تو کچھ مت نہیں رہی کہ شکل نہیں رہی کہ کی کیا ہم کر کے آئے ہیں کیا کتنی زندگی گزاری ہے لیکن جو اس کا حساب و شمار رکھنے والے تھے ان سے پوچھو ہاں حساب و شمار رکھنے والے کون ہیں ہاں کیا وہ دنیا حکومتوں کے وہ کارندے ہیں جو سال مہینے گنتے ہیں ہاں یہ وہ اللہ کے مقرر فرشتے ہیں کہ جو ایک ایک لمحے کا پورا حساب رکھے ہوئے ہیں ایک ایک لمحے کے پورے ریکارڈ تیار کر رہے ہیں تو اس لیے ان فرشتوں سے پوچھو کہ جو ہماری ایک ایک لمحے کا ریکارڈ لکھ رہے تھے ایک ایک لمحے کا حساب لکھ رہے تھے اور گن رہے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کس لمحے میں ہم کیا کر رہے ہیں تو ان سے پوچھو کہ ہم نے کتنے سال گزارے ہیں کالا اللہ بستم إِلَّا <قَرِيلًا> تو فمائے گلا تعالیٰ خود ہی کہ تم نہیں ٹھہرے ہو مگر بہت تھوڑا بہت معمولی لو انََََََََََ کم کن تم تا کے تم اس حقیقت کو جانتے ہوتے اس حقیقت کو سمجھتے لیکن دنیا کی مستی میں دنیا پرستی میں اور دنیا کی دوڑ میں تم کو یہ سمجھ آتی ہی نہیں تھی کہ یہ دنیا کتنی عارضی ہے کتنی حقیر ہے کتنی کم ہے آخرت کے مقابلے میں تمہارا کال البص تم نہیں تم ٹھہرے اللہ قلیل ہے مگر بہت تھوڑا لو ان کم کن کاش کے تم اس حقیقت کو جانتے اور سمجھتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا کے اس مقصد دنیا میں بھیجنے کے اس مقصد کی طرف لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے بلکہ ان جہنم والوں کو ہی مزید جو ہے حسرت افسوس دلانے کے لیے فرمائے گا افا حصب تم انما خلا کنا کما بََُ انّم رین اللہ یعنی اس شاید کا جس طرح بتایا کہ جہنمیوں کو مخاطب بھی کیا جا سکتا ہے اس ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے اور عموماً آج کے انسان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کیا انسان و اے لوگوں افا حسب تم کیا تم نے گمان کیا سمجھا ہے انما خلق ناکم کہ بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے آبس کے معنی بلا مقصد بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی حکمت کے تو کیا تم نے سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی مقصد کے ایسے ہی کھیل تباشر کے طور پر پیدا کیے کر دیا ہے کہ جس طرح جانوروں کو پیدا کیا ہے کہ جانوروں کا کوئی خاص ان کی ڈیوٹی کو ان کی خاص ذمہ داری نہیں ہے پیدا ہوتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں تو کیا انسان ہو تم نے بھی یہی سمجھا کہ ہم بھی دنیا میں ایسے ہی یعنی کہ لفظیں اڑانے ایشو کرنے آئے ہیں کو ہمیں پوچھنے والا ون کو ملین اللہ ہمارا تم کو ہماری طرف کو لوٹنا نہیں ہے تمہیں کو تم سے پوچھنے والا کوئی نہیں کیا تم نے یہ سمجھا تھا بلکہ یہ نہیں تمہارا ایک بہت بڑا مقصد تھا ماخلۃ الجن والون کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو اس لیے یہ وہ فرق ہے انسان اور حیوان کے اندر کہ حیوان کی بھی اگر چہ زندگی اس کے بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی اس کے مقاصد رکھے ہیں ہر جانور کوئی نہ کوئی اس کے پیشے پیدا کرنے کی کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس حکمت کے تحت وہ جانور اپنا کام اس کائنات کے اندر اپنا وہ فریدہ یا اپنا جو جو اس کی یعنی کہ یعنی کہ اس کی کارکردگی ہے اس کو ادا کر رہا ہے لیکن اصل ذمہ دار کون ہے جس کو ہم مکلف کا نام دیتے ہیں وہ انسان ہے تو الن افا حسف تم کیا تم نے سمجھا تھا انما خلق ناکم کہ تم کو ہم نے ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر دیا کہ جاؤ دنیا میں جا کے عیش کرو مدے اڑاؤ دنیا کماؤ اور تم سے کو انّا لا جاؤں تمہارا تر لوٹنے کا پرابلم نہیں ہوگا کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا کیا؟ تم نے یہ سمجھا تھا فتح الملک الحق پس اللہ تعالی بلند و بالا ہے جو کہ سچا بادشاہ ہے کہ وہ چیزوں کو بلا مقصد پیدا کر دے چیزوں کو بغیر کسی حکمت کے پیدا کر دے ایسے ہی کھیل تماشے کے طور پر جس طرح آسمانوں کے حوالے سے بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ, کہ کافر کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو جو ہے وہ یعنی کہ کھیل تماشے کے طور پر پیدا کر دیا ہے بغیر کسی مقصد کے بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے کا کوئی ادیم مقصد ہے اور سب سے بڑا مقصد بذات خود انسان کا پیدا کرنا ہے تو اس لیے مایا کہ فتح الملک الحق اللہ تعالیٰ بالبالا ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی چیز بلا حکمت ہو بلا مقصد ہو کہ تم کو ایسے اس نے بغیر کسی مقصد کے دنیا پیدا کر کے بھیج دیا ہو اور ملک الحق ساتھ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام یا دو صفتے بیان کیے یہاں پر اس کی مناسبت کیا ہے کہ بادشاہ جو ہیں دنیا کے بادشاہ ان کے آرڈر ان کے پروگرام ان کی یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے کوئی ٹارگٹ مقصد ہوتے ہیں یعنی ان کے جو حکم دیتے ہیں کوئی آرڈر کرتے ہیں کوئی پروگرام دیتے ہیں اپنی قوم کو اپنی رایہ کو تو ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے حالانکہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں اور بعض اوقات ممکن ہے ان کا جو دیا ہوا آڈر غلط ہو ان کا پروگرام دیا ہوا جو ہے وہ کوئی کارآمد نہ ہو اس کا کوئی فائدہ ہونے کے بجائے بلکہ اور نقصان ہو تو اگر دنیا کے بادشاہ جو ہیں تم سمجھتے ہو کہ اس کی آرڈر اس کا حکم اس کا دیا ہوا پروگرام جو ہے اس کے پیچھے کو بڑا مقصد ہے کوئی ٹارگٹ ہے تو چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے جو ملک الحق ہے کیا اس کے متعلق تم ایسا تصور گمان کرتے ہو کہ وہ چیزوں کو بغیر مقصد کے ایسے ہی بنا کر چھوڑ دے گا اس کی کوئی حکمت اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں یہاں پر بیان ایوکم وام علیہ تو اس لیے کہنے کا مقصد کہ دنیا کے بادشاہوں سے اگر تم توقع رکھتے ہو کہ اس کا ہر حکم اس کا ہر پروگرام جو ہے کسی نہ کسی حکمت کے تحت یا کسی بڑے مقصد کے تحت ہوتا ہے تو جو حقیقی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور حقیقی بادشاہ ہے بھی اسی کی تو کیا ممکن ہے کہ وہ تم کو ایسے ہی بلا مقصد پیدا کر کے چھوڑ دے میں فتح اللہ الملک الحق پس بلند وبادہ ہے اللہ کی ذات اس چیز سے جو حقیقی بادشاہ ہے اس چیز سے بلند وبادہ ہے کہ تم کو بلا مقصد پیدا کر دے لا الہ اللہ نہیں کوئی معبود برحق حق سوائے اس کے اللہ کی تیسری صفت یہاں پر کہ جو حقیقی معبود بھی حقیقی بادشاہ بھی ہے اور سچا معبود بھی وہی ہے کہ رب العرش الکریم چوتھی صفت کے جو رب ہے اس عرش کا اور عرش کو یہاں پر صفت اس کی کیا بیان کی رب العرش ال اور کریم کے معنی کریم کے معنی کسی چیز کا عمدہ ہونا اچھا ہونا باعزت ہونا انہیں ساری صفتیں اس کریم کے لفظ کے اندر پائی جاتی ہیں کریم کا بعض اوقات کرم کا معنی بھی آتا ہے لیکن کرم کا معنی وہیں پر ہوگا کہ جہاں پر یعنی کہ کرم کی یعنی کہ کرم کرنے کی صلاحیت ہو ایک چیز جس کے اندر کرم کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں ہے جس کے اندر کرم کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے کوئی چیز دیتا ہی نہیں وہ تو وہ ہم نہیں کہیں گے کہ وہ کریم اس لحاظ سے ہے کہ وہ کرم کرتا ہے رمضان کو لوگ کیا کہتے ہیں رمضان کریم تو رمضان کیا دیتا ہے کچھ لوگوں کو کیا بتاتے خود رمضان دیتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو کہنے کا مقصد تو کریم کا لفظ اگر اس لحاظ سے کہ کریم کمانا کو دینے والا فضل کرنے والا کرم کرنے والا تو صرف اسی کے لیے کہ جو جس سے فضل یا کرم ہوتا ہے اور اللہ کی دات ہے لیکن کریم کا لفظ بعض اوقات کسی چیز کے باعزت ہونا کسی چیز کا شان و منظرت ہونا اور اس ان معنوں میں آتا ہے اور کوئی شک نہیں کے عرش جو ہے وہ کریم ہے کس لحاظ سے اپنی شان و منظرت کے لحاظ سے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے کس لیے کہ اوقات کوئی چیز کریم ہوتی ہے اس کے رہنے والے کے ساتھ اس کے رہنے والے کی وجہ سے وہ چیز کریم ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے اس کے مقام اور شان ہوتا ہے تو اگر کسی انسان کے کسی بڑے شخص کے کسی جگہ پر رہنے سے وہ چیز باعزت ہو جا ہو سکتی ہے تو کیا خیال ہے کہ جہاں پر جہانوں کا رب ہو جس کے اوپر جہانوں کا رب مستوی ہو جس اج پر تو اس عرش کی پھر کیا شعر و ہوگی تو اس ارش کو کریم کا لفظ دیا گیا کہ جو رب العرش القریب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا بیان بھی اللہ کی کبریائی بھی تو کہ جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے اتنے بڑے عرش کا رب ہے تو اللہ تعالیٰ وہ رب جو ہے بلند و بالا ہے جو ملک الحق بھی ہے اور سچا معبود بھی ہے اور عرش کریم کا رب بھی ہے وہ بلند و بالا ہے کہ تم کو بلا مقصد اور بغیر کسی حکمت کے تم کو پیدا کر کے چھوڑ دے بلکہ اس کے بہت بڑے مقصد ہیں تم کو پیدا کرنے کے امت العما اللّہ علّہ آخر اللہ برحان الحبی اب کافروں کا جو شرک اور کفر پہ جس کی وجہ سے وہ اللہ اللہ سے روگردانی کی انہوں نے اور جو ہے اب جہل میں پہنچے تو اللہ تعالیم یعنی آخر میں اس عائد کو اس صورت کو ختم کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ میّ الما اللہ إِلَٰهًا آخر کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ پکارتا ہے یا بھی قابل غور اس لحاظ سے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا الہ پکارنا کیا مت کیا مانا رکھتا ہے ہاں دوسرا علاقہ کون سا بِهِ ایسا الہ کہ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ الہ ہے یہ معبود ہے یہ کوکرنی دھرنی والا ہے یا اس کو کوئی اختیارات ہیں اس کی کوئی ملکیتیں ہیں تو جس کے جس کے الا ہونے کی معبود ہونے کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں جو کسی ایسے ایسی چیز کو الا بناتا ہے ایسی چیز کی عبادت کرتا ہے تو پھر کیا ہے ان اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے تو اس حاط میں کیا ملا ہاں جی کہ اللہ کے سوا جس کو بھی الا بنایا جا رہا ہے وہ بغیر کسی دلیل حجت کے صرف اپنے ذاتی گمانوں کی وجہ سے شیطانی خیالات وسوسوں کی وجہ سے پرنا جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر رہا ہے کسی اور کی پوجا کر رہا ہے وہ صرف اپنے شیطانی اوہام کی وجہ سے کر رہا ہے نہ کہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے اور یہ جملہ کہ لابرحان الحو بھی کہ جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں اس کا معنی یہ نہیں کہ ایسے بھی کوئی الہ ہے کہ جن کی کوئی دلیل ہو اس طرح کا جملہ یہاں پر بھی قرآن کریمیا اور بھی کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنا ہو تو پھر اس انداز سے کہا جاتا ہے جس طرح کے یعنی کہ جو ناحق حق طور پر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے اب کوئی ایسا ظلم بھی ہے جو حق پر ہے جو حق کے ساتھ ہے ہم اگر کسی کہ جب کہتے ہیں کہ جو ناحق طور پر کسی پر ظلم کرتا ہے اور یہ جملہ استعمال ہوتا ہے قرآن کری میں بھی استعمال ہوا ہے احادیث میں بھی تو کہ ایسا بھی کوئی ظلم ہے ظلم ہو اور وہ حق ہو ایسا کوئی ظلم نہیں تو پھر اس میں جو یہ کہا ہے کہ جو ناحق طور پر دو ناحق کا یہ لفظ جو ہے وہ کس لیے ہے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو ہے لاب رحان الحوبی اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کے سوا جو بھی الہ معبود بنائے جاتے ہیں ان کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں کوئی ان کی حجت ہے ہی نہیں تو جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کے لیے کہا کہ انما عند ربی اس کا حساب ار کے رب پر ہے اس کے رب کے پاس ہے اس کے دو معنی ہیں پہلی پہلی بات تو یہ کہ اس کا یہ گناہ شرک اتنا بڑا ہے کہ جس کا حساب اللہ ہی لینے والا ہے جس کا حساب اللہ ہی لینے والا ہے اس کی سزا اللہ ہی دینے والا ہے کہ اگر ہم دنیا کے لوگ کسی کو اس کے شرک پر کسی کو اس کے, یعنی کے گناہ پر جو ہے سزا دینے پر آئیں اس کا حساب لینے پر آئیں تو نہ تو اس کے اتنے بڑے جرم کا حساب لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو اس کے اس اتنے بڑے جرم کے مطابق سزا دے سکتے ہیں تو پہلا معنی تو یہ اس کے اندر فنما حساب و عند ربی اس کے حساب اس کے رب کے پاس کہ اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کا حساب صرف اللہ ہی لے گا اور پھر اس کا بدلہ بھی اس کی سزا بھی اللہ کے سباق کو دینے والا نہیں کہ جو جس دن کیا ہے صورت فجر میں کیا فرمایا جمد اللہ و ادب و آداب و عہد و لا وصق وساک و کہ اللہ تعالی کے آداب جیسا کسی نے آداب نہ دیا ہوگا جیسا اللہ تعالیٰ آداب دے گا تو اس لیے جرم اتنا بڑا ہے اور اس لیے جہنم کا آداب اور ہمیشہ ہمیش کا آداب اسی شر کی وجہ سے تو میں حساب ہوں تو ایک تو یہ مانا اور دوسرا مانا ہاں یقینی طور پر اس کا حساب ہونا اور بلکہ ہم تیسرا مانا بھی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ایک مومن مسلمان کو اور سب سے پہلے نبی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ان کے کفر و شرک سے پریشان نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے اور خود ان کا حساب لے گا ان نہ فرون بے شک نہیں فلا پائیں گے کافر لوگ سورت کے اندر جو عجیب نکتہ ہے سورت شروع کہاں سے ہوئی تھی قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یقینی طور پر قَدْ قَلَفَدْ یقینًا ضرور کامیاب ہوگے کون مومن ختم کہاں پر ہو رہی ہے انہو بے شک یہاں پر بھی انہا کلفت تاقید کے لیے بے شک لا يفلح نہیں کامیاب ہوں گے الْكَافِرُونَ کافر تو یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اس سورت میں اللہ نے کامیابی کے رستے بھی دکھا دیے اور ناکامیوں کے رستے بھی بتا دیے اور دونوں رستوں کو پانے والے لوگ بھی بتا دیے کہ کون ہے میں انََلائی فلکافرون بے شک نہیں فلاں پانے والے کامیابی پانے والے کافر و قربر ورحم و انتخیر الراحمین اور کہو اے رب میرے اغفر فر بخشت بخشش کر دے ورحم اور رحم فرما و انتخیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے یہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی حالانکہ آپ وہ ہستی جن کا گناہ نہیں پہلے سبھی آخری گناہ معاف ہے اگر ان کو آپ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے تو آپ کے بعد دوسرے لوگوں کو اس دعا کی اور بھی بڑھ کر ضرورت ہے کہ اس دعا کو پڑھیں اور یہ دعا کریں اور اسی لیے ان کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ جو میں اپنے شہود میں دعا کیا کروں تو آپ نے ان کو کیا دعا دعا سکھائی اللہ میں نظر تو نفسی فر مغرت مغ فیرت اندھی کبار ہم نی ان کا انتلغور رحیم دوبارہ دیکھیے آج کے <تصفيق> <تصفيق>